حج سے واپسی پر حرامین شریفین کی حاضری اور زیارت ایک انمول نعمت ہے انسانی زندگی کو بہت قیمتی بنانے والی نعمت اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو حرامین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں اور پھر آپ وہاں سے خیر وعافیت کے ساتھ واپس لوٹ آئیں تو ایک کام اپنے ذمہ لے لیں وہ یہ کہ وہاں کی منفی بات کبھی بھی اپنی زبان پر نہ لائیں مثلاً کئی لوگ واپس آ کر دوسروں کو وہاں سے ڈراتے ہیں کہ توبہ توبہ وہاں تو بہت رش ہوتا ہے بہت گرمی ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے مہنگائی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اللہ کے بندو حرامین شریفین سے لوگوں کو متنفر کرتے ہو وہاں رش نہیں ہوگا تو پھر کہاں رش ہونا چاہیے یوں کہا کرو والحمدللہ الحمد الحمد وہاں ماشاء اللہ بہت لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو بھی لائے پھر بھی سب طواف کر لیتے ہیں عمرہ کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں کوئی تنگی نہیں ہوتی ساری دنیا بھی وہاں چلی جائے تو اللہ تعالیٰ کا گھر اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سب کو سمیٹ سکتی ہے ماشاء اللہ وہاں کا موسم بھی عجیب ہے گرمی سے پسینہ پھر ہوا سے ٹھنڈک ٹھنڈے پانی خاص طور سے زمزم کا لطف حقیقت ہے بھی یہی یہ نہ کوئی مبالغاہ ہے اور نہ جھوٹ جو بھی اخلاص و ایمان کے ساتھ جاتا ہے نہ محروم واپس آتا ہے اور نہ بھوکا نہ کوئی کعبہ کے طواف سے رہ جاتا ہے اور نہ کوئی وہاں کی نماز سے نہ کوئی زمزم سے پیاسا رہتا ہے اور نہ کوئی مسجد نبوی کی خوشبو سے ہر ایک کو اس کے ظرف کے مطابق بھر بھر کر جام ملتے ہیں بس کچھ کمزور طبیعت نہ سمجھ لوگ وہاں کی بعض مشکلات کو ذہن پر سوار کر کے واپسی پر لاشعوری طور پر بتاتے رہتے ہیں جو کہ بہت بری بات ہے آپ جب وہاں سے آئیں تو وہاں کے سفیر بن کر آئیں جو بھی آپ کی مجلس میں بیٹھے چند منٹ میں اس کو حرم کا دیوانہ بنا دیں اور شوق کی سوغات اس تک پہنچائیں اور ہاں وہاں سے اپنی تصویریں ہر گز ساتھ نہ لائیں بلکہ حرامین شریفین کی برکتیں اور یادیں ساتھ لائیں اور انہیں مسلمانوں میں پھیلائیں